الانسان الى طعامه انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی تخلیق اور حیات و موت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تصور کر کے اس پر اور روزِ آخرت پر ایمان لے آئیں اب یہاں انہیں اپنی روزی کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے کن مراحل سے گزار کر مہیا کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنے کھانے کے بارے میں غور کرے جسے وہ ہر روز کئی بار کھاتا ہے کہ ہم نے اسے کن مراحل سے گزار کر سالح اور مفید غذا بنائی ہے پہلے ہم نے زمین پر بارش برسایا پھر اسے زراعت کے قابل بنایا پھر اس سے مختلف قسم کے دانے اگائے جیسے گیہوں باجرہ اور دیگر دانے انگور اور سبزیاں اگائیں جیسے ککڑی اور کھیرے زیتون اگایا جس کا پھل کھایا جاتا ہے اور جس کا تیل لگایا جاتا ہے کھجور اگایا جسے تازہ اور خشک کھایا جاتا ہے باغات اگائے جن کے درخت آپس میں ایک دوسرے سے گتھے ہوتے ہیں نیز دیگر قسم کے پھل اگائے جنہیں آدمی کھاتا ہے اور گھاس اگائی جسے اس کے جانور کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عظیم قدرت اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اس کے شکر گزار بندے بنو اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرو